ل kum <laughs> yom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 یہ صورت البقرا ہم نے ایک عائد تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے طہارت نظافت پاکی صفائی ستھرائی یہ ایسا عمل ہے اس نام کے اندر جس سے انسان دنیا اور آکرت دونوں میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے اور اپنی اسی تہارت اور پاکی کی برکت سے انسان اللہ تعالی کا محبوب بنتا ہے اور اس کے درجات بہت ہی زیادہ بلند ہوتے ہیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاف رمایا صحیح مسلم کی حدیث آپ نے شاخ رمایا اب تہور شتر المان اے رو تہارت پاکی صفائی ستھرائی ندافت یہ اس آدھا ایمان ہے تہور شطر المان شطر کے معنی آدھا تہارت تحا صفائی ستھرائی کو اللہ تعالیٰ نے آدھا ایمان کرا دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نمایا لا کار سلا بغیر بغیر یہاں <تصفيق> تک کہ بہت ساری عبادات ایسی ہیں جن کے لیے صفائی ستھرائی پاکی و طہارت شرط ہے اگر آدمی پاک نہ ہو تہارت نہ حاصل کرے تو اس کی عبادت نہیں اللہ تعالی کے قابل قبول ہوتی جی ایک حدیث میں نے بتائی آپ کے ساتھ بنواتے ہیں لاطقبر شراکن بغیر سہوری بغیر طہارت اور بغیر مکمل پاکی حاصل کیے ہوئے انسان کی کسی نماز کو اللہ تعالی قبول نہیں کرتے اللہ رب العالمین نے پرانے پاک کے اندر جو طہارت صفائی ستھرائی پاکی کا خیال رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی محبت کا اعلان کیا اک نولواح بلو دینا اللہ تعالیٰ دو قسم کے لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے اللہ تعالیٰ سے تو انسان کو محبت کرنا فرق ہے ہی ہے لیکن کمالی ایک انسان اپنے وسطار اپنے کردار اپنے امان کہ اس قدر اصلاح کر اپنی زندگی کو اس طرح سے سوار لے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے بڑا آلہ مقام ہوا کرتا ہے وہ صرف گل متا تحریری اللہ تعالیٰ توبہ جن لوگوں سے کوئی گناہ ہوتا ہے فوراً اللہ تعالیٰ کے در سے اللہ تعالیٰ طرف رجوع کرتے ہیں توبہ اتفار کرتے ہیں اور جو لوگ تہارت اور صفائی ستھرائی دے کا کیا لگتے ہیں ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ بے انتہا محبت کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنا محبوب بنائے اور محبوب بندوں میں شامل کر لیں لیکن میرے گھر میں تہارت جو ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے جو خاص طور سے آج کا موضوع ہے دو قسم کی طہارتیں ہوتی ہیں ایک طہارت تو ہے ظاہری ظاہری طہارت کا مطلب کہ انسان کا اپنا بدن پاک ہو اپنا کپڑا پاک ہو اپنا جسم صاف ستھرا ہو یہ تازی طہارت جو ہے جس کو ہم لوگ اپنے پاکی حاصل کرنا یہ پہلی قسم ہے اور دوسری قسم ہے یہ کہ انسان ظاہری طور پر پاک تو ہی ہے لیکن باتمی طور پر پاک ہو اس کا عقیدہ پاک ہو اس کا دل و دماغ پاک ہو اس کا دل نجاتیں اور دونوں قسم کی تہارتوں کا تہارتیں اور اپنے اندر حاصل کرنا یہ بے انتہا ضروری ہے فرائد میں سے جہاں تک ظاہری تہارت کا معاملہ ہے ابھی آپ نے سنا نہ ان نوال آسم بروثلا اللہ رب العالمی نے زائنی تہارت کے لیے پانچ وقت کی نماز کو ہم پر فرق کرا دیا اور ہر نماز کے وقت دو قسم کی تہارت چاہے چھوٹی طہارت ہو یا پاک بڑی تہارت حدت اکبر یا حدث اکبر ہر انسان کو مکمل پاک ہونا شرط ہے اب ذرا بتائیں دنیا میں کون سا مذہب ہے اسلام کے علاوہ چوبیس گھنٹے میں پاک مرتبہ انسان کو پاک نہیں کا حکم دے رہا ہوں اسلام اسی لیے اگر ایک مسلمان سچا مسلمان بن رہے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے لگے تو مسلمانوں سے زیادہ پاک صاف ستھرا اور ندافت والی کوئی دوسری قوم نہیں پائی جا سکتی کیوں دنیا میں ہر قوم کے اندر کہا جاتا ہے کہ متبا صاف کرنا ہے اللہ بت ایک متبادل جب سو کر کے اٹھتا ہے اللہ کرام نے کیا کہا پانچ وقت بھی نماز کہو اور پانچ وقت جب نماز پڑھنے کے لیے وقت گھر پہ ہو تو اندرست میں چار ساتھ مانے اللہ بر ایک سلمان اگر اللہ سے جماعتیں نو نہ آنا میری امت پر اگر تکلیف کا اگر نہ ہوتا تو میں امرت ہوں گی شراک ان دا تو میں ان پر ضروری کرار دیتے کہ پانچ وقت جب وضو کرتے ایک ابو کے ساتھ وشواس بھی کرنا لازمی ہے لیکن امت میں شکر بھی جائے گی اس لیے میں فرق نہیں قرار دیتا لیکن آپ نے فرمایا کرنا یاد رکھو کہ ایک مرد مومی وضو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور مسواس کر لیتا ہے مسواس کر کے وضو کے ساتھ مسواس کر کے اگر وہ مناسب پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے مشواس سے اس کا منہ جو صاف ستھرا ہو جاتا ہے اللہ تعالی کے فرشتے اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ بندہ دے کے میت بات کرتا رحمد اللہ العالمین کہتا ہے فرشتہ بہت مومن کے روپئے اپنا مہرت دیتا ہے یہ دیتا ہی, یہ تو اس لیے چاہے بدن پاس ہو ہمارے ندی والے مساط اور نے بہت ضروری قرار دیا کہ جب آدمی مسجد کے اندر آنے لگے خاص طور سے جمعے کے دن تو آپ کو اسات میں گس نکالنا ضروری ہے اگر اس پُرانے کپڑے پہلے بٹو آ رہی ہو آ رہے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آنے لگو تو بہترین کپڑا صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے آؤ اگر تمہارے پاس کپڑے کی قلت کم ایک جوڑا کلا کر کے محفوظ رکھ دو صرف جمعے کے دن اس کو استعمال کیا کرو گسل کرو بہترین صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے آؤ اور اس سے نہ آ جاؤ بالکل زیادہ مسجد آنے سے پہلے آپ میرے ساتھ میں خوشبو استعمال کر لو آپ نے یہاں تک کا چیز کیا خوشبو استعمال کرنے کا کہ اگر تمہاری اپنی خوشبو نہ ہو تو عورتوں کی خوشبو جو گھر میں رکھی رہے تو اس کو لگا لو لیکن خوشبو لگا دینے کے بعد مسجد میں آؤ پرویش کے لیے پانچ مرتبہ ساکی پا احتیاط حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ بہت بڑا عمل ہے نبی علیہ علی اسلام الساف فرماتے ہیں جس طرح سے جا کرتے ہیں میں نے اشانہ کیا جس طرح سے ہم نہاتے ہیں ہمارا کپڑا صاف ہوتا ہے ہم خوشبو لگا کے آتے ہیں ایسے ہمارا منہ بھی صاف ہونا چاہیے کوئی ایسی چیز استعمال دن میں آتے ہو تم نماز پہنی چاہیے تو اپنے اندر خبردار بدبو نہیں آنی چاہیے کیوں فائنل منال ہی منو آدم جس طرح سے بدبو سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے ایسے ہی رحمت کے فرشتے میں تمہارے ساتھ نماز میں آتے ہیں تمہارے بدل یا من سے بدبو آتی ہے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہر آئے ہیں ہمارے ملک کے پو سے دور ہٹ جائیں اسی لیے آپ نے ساتھ ہمارا حکم فریم نہا تاہ اے ارمانو اپنے ملک کو خود صاف ستھرا رکھا کرو اپنے ملک کو بربو سے بتاؤ اپنے ملک کو پاک رکھو چون فریم قرآن یہ تمہارے روح جو ہیں جن کے تم کھاتے ہو جس کے تم بات کرتے ہو جس کے تم لوگوں کے اندر گس کرتے ہو تمہیں بار تمہارا روح دوسری ہمیں کرتا ہے سن سرو کل قرآن اینکالا نے تمہارے تم کو قرآن کا راستہ بنا دیا ہے جو برابر سگریٹ پیتے ہیں یا ہیں یا کوئی ایسی کی گڑبل ختم نہیں ہوتی اللہ کے راستے ذرا سوچو تمہارا راستہ اگر ٹندہ ہے تو تمہیں برا رکھتا ہے پڑوسی کا راستہ اگر جنڈا کر دو تمہارے دائر کر دیتا ہے اگر سارے لوگ نرتے بھیجتے ہیں اس شبد کا کیا اثر ہوگا جس نے قرآن کے راستے کو گندا کر رکھا ہے گاؤں نے ان کو صاف رکھے پر ضرور کی حدیث ہے کماری کبھی کی حدیث حضرت ایک احمد عبد جما نکل کیا رکھے بچپار نہ مراؤ تمہارے ملک اللہ تارا نے اپنی کتاب تمہارے پاس کا راستہ بنا دیا ہے ایک شروعات ایک مسلمان کی سب ان کی کتنی قدر قیمت ہے مسلمان کا شکر ادا کرو پھر ایمان نصیب کر دینے کے بعد مسلمان بنا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی آخری ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس لیے تمہارے اس پر کر دیا ہے انسان کو اپنے اوسی قدر کی سمجھنی چاہیے اسی لیے ندی حساس اللہ عمر صفائی ستھرائی پانسی اگر آپ نے ظاہری پاپی اپنے اندر پیدا کیا تو اس کا کتنا اونچا مقام ہے اس کو اس حدیث چندہ لگایا جا سکتا ہے اللہ کے عمر امیر المنی عمر عبد خطاب رضی اللہ تعالی ہو اس حدیث کے راوی ہیں امال تبرانی وہ اپنے قریب میں اوسط میں اور بہت سارے میں نے حدیث کا کیا یہی حدیث اللہ تعالیٰ سے بت کر بھی ہے اللہ اللہ تعالیٰ کرتی نبی الحاط کا ساتھ منایا اے مسلمان ہوں سلمان ہو تیرو ہاج ہی تحرو ہاجہ اللہ میری شادی لا بات اشیش آ رہی مراپور لائن کے ساتھ مل رہی علامہ انڈو ہوا کرا ہر کام آج ساتھ سمائے رکھوںگل کام صاف ستھرا کر کے رات کو سیڑھا را کرو تب پھر سال رکھوں مسلمانوں ایسے نا پاس گنجا بدم دان پسینے سے برپو آ رہی ہو تمہارے پتھرے تمہارے زمین سے تمہارے بدل میں تمہارے رشتے پر تمہارے کپڑے میں بربو آ رہی ہو ایسے نہ سوڑا کرو ان کے سہوبے سے تب ہیرو ہاتھ اپنے سے کر کے ساتھ سوڈا کرو آپ نہ مرتن فیصد آپ ساتھ سنایا جبھی کوئی مرد بانی پاک ہو کر کے صاف ستھرا ہو کر کے اور ندافت کے ساتھ دن کر شرد پہن رکھا ہے کمیش کہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کمیش اس کے نیچے ایک کپڑا دیتا ہے جو بٹ سے چپ کا ہوا ہے جیسے منیا پہن لیتے ہیں آپ لوگ بنیاد یا کوئی ایسے اے تاک و تاک جب رشتے پر لیتا ہے تو اس کے پاؤ اور اس کے پاؤ اور اس کے سیار اور اس کے درمیان اللہ تعالی کی رحمت کا ایک فرستہ آ کے اس کے ساتھ کا گزارتا ہے ایک فرستا رحمت کا اِلّا فی سے آ رہی جب بھی آدمی سوچے دنیا رشتے پر آتا ہے تو رحمت کا فرشتہ قبیب سے No! اللہ نے اردو کا سورا رن ایسے اردو کہاں میں سنہ کرتا ہوں سفارش کرتا ہوں اللہ میں اردو کہا رہا اللہ اپنے اس بندے کے بھی میرے گھر کے سارے لوگوں کو پکچے کیا سہی نہیں کرتا رہتا ہے یہ تو سونا شروع کیا ہے تو کہاں تو صاف ہو کر کے سو رہا ہے ناکا سو کر کے نہیں سو رہا ہے کوش ان بدل سے رکھ دوں نہ صاف ستھرا ہے کر کے سوتا ہے خود پران کر رہا ہے دن برکا مادہ پریشان ہے اگر میل بولی کر رہا ہے لیکن بدلتا ہے تو خود دوائے میں فرق کرتا ہے کا اللہ تعالا اپنے اس بندے کو مسا کر مسجد کر دے اسی لیے میرے بھائی اسلام نام میں چاہتا ہے مسلمانوں کا یہ شعار ہے کہ ہمیشہ مسلمان کا نزیف رہے اس کے پونے سے اس کے حسن سے اس کے بن سے کسی قسم کی کسی بھی قسم کی بات بھی آنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کمر کرتے خود سمائے اپنے کو لا رہا ہے کلیہ رنگ وہاں پہ ہوئی نہیں وقفا وسلم <سلسل> وسطا امباب جس طرح کے ظاہری سہارت کے بارے میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو آبار ایمان کرا دیا اللہ تعالیٰ کا اندوش اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور آج اگر اللہ تعالیٰ کا رمض احمد کا فرستہ اس کے حق میں بیٹھ کرتا رہتا ہے اسی طرح میرے بھائی باقی سہارت جو ہے باقی سہارت کیا ہے اندر کسی بھی اندر یعنی شرک سے انسان پاک ہو شرک کو بھی نجاست اور گندگی کرا دیا گیا فرج اوثان وہ نیش کروستھانے والے اے کورس اپنے ایپ کو گندگی یعنی شرک سے بچاؤ یہ شرک سلک ہے یہ گندگی ہے نجاست ہے سب سے مہینہ ضروری ہے کہ مسلمان اپنے عقیدے اپنے خیال اپنے امن اپنے تصورات اور اپنے نظریات کو ہر قسم کے شرک سے محسوس رکھے کیوں جب تک انسان اپنے عقی کے اپنے نظریات کو شرک سے نہیں پاک کرے گا تو تک انسان کا تیروی عمل نہ تو قابل قبول ہے اور نہ کوئی جنت میں لا سکتا ہے اللہ رب العالمی میدان فرمائے ان لائف وہ نظار چلے نہیں اشاء تو پہلی چیز ہے میرے بھائی اپنے عیزے کو بتایا جائے نمبر دو ایک مزاجیں بالکل بڑی نگا سکون سے ایک مزاج میں جا سکتے یہ ہے آپ اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں سے متعلق حسد رکھیں بے د رکھیں نفرت رکھیں جینا کمک رکھیں کی محبت ہے نپاس ہے یہ ساری گندگیاں جو ہیں ان سے بھی اپنے دل کو پاک رکھنا بے امتحان رکھتی ہے اسی لیے نبی علیم کی برائیوں سے پاک کر دے. نبی ہمیں یہ دعا کرتے ہیں اور ہمیں بھی دعا بناتے ہیں مل مل مل مل یہ برائیوں کا شیطان ہے. یہ گندگی ہے اس سے بھی پاس رہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے نبی رہا نام مالک ندی اللہ ہو ہریش کے ربی کہتے ندی کر رہے تھے اور اچانک گپت منہ کے درمیان شیار مسجد کے اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے اور سارے لوگوں کی نداح دروازے پر ہے کہ وہ کون سے خوش ہے یا کون سے جو آر ندی ہے تاطام کے ساتھ سب لوگوں کے ملیش میں آ رہا ہے سارے لوگ دیکھ رہے ہی اتنے میں حضرت دیکھ کی ندی وقت روی اللہ ہے تالانو ہے مالک روی اللہ ہے تالانو کہتے ہیں باندھ کر کے جو لوگ انسان کو دیکھ لیں بے قرار تھے اور ہر وقت نا ایک میرے کا بچہ تھا پہلے چھوڑ دے کے بعد نبی ساتھ داخل ہوئے اور رکھا ہے اور ندی کا پانی دانی سے چپٹ رہا ہے اور اسی طرح سے پہلے میں نے دیکھا میرے نام نہیں ہے اور دوسرے اپنے دائیں ہاتھ میں مسجد کے اندر آئے ایک کنارے جھوٹے رکھتے کے بے قرآن نماز نہیں اور مسجد میں آ گئے لیکن ابھی کسی کو یہ بتا نہیں تھا کہ یہ سب میں پیچھ سکتے اس میں آ مکمل ہوئی کی سارے کرے گئے اس نے دوسرے دن جنرل تو پھر آپ نے اپنا گفتگو فرمایا ابھی ایک گنتی انسان مجلس میں آنے والا ہے سارے لیتے ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ نے سارا کیا مسجد کے استعمال میں سے وہاں سے دوسرے دن پھر جو کل آیا ہوا تھا اور آیا جو ہے مجھے جس طرح سے کل داخل ہوئے تھے مزید ساری کا کسی جا شرط ہے دای سب کیا کر کے تھا داڑھی نہیں سب کا کرتے تھا جنتیجی میں تارک کیا بھی داہی سے بچوں کامک رہا ہے اس لیے داہی نہ رکھنے والے بھائی اللہ کو خوش کرے داڑی رکھو کتنے دن رکھنا تھا آپ آج سنو تمہرے دن جننا ابھی ایک سنگی آدمی تمہارے یہاں آنے والا ہے کہتے ہیں پھر وہ تیسرے دن تیسرے دن بھی حرت نبی وکاس ابھی اللہ پاران ہوا ہے اللہ کہتے ہیں مجھے کچھ لوگ کہتے شاہد کی میں یا کون آ رہا ہے ایک دور میں شدہ ہو گئے تھے تو سات دنوں کا بادی میں جا کر کے نوجوان کہانی اردو آپ کھڑے ہوئے ہیں جب سارے نے کہا یا لا مدرنا یہ تراسا میرے بھائی آپ پیٹ اور گزاری سے سارے کیا ہے کہا کہ میرے اور میرے والد کی جگہ کھن گئی اور لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا ہے اور میں بس پھر میں آ کے چکر اٹھایا کہ والد صاحب میں تین دن آپ کے میں نہیں آؤں گا میں بے ہو گیا ہوں اگر آپ اس کو تین دن کے لیے قسم پوری کرنے کے خاطر آپ اپنے ہاں ہم کو جگہ دے دیے اور تین دن اپنا مہمان بنا لیں تین دن پورے ہو جائے قسم پوری اپنے والی صاحب کے پاس پھر چلا جاؤں گا صاحب کا بالکل آ جاؤں لے دے. ساتھ کر گئے حضرت اپنے اور حضرت ساتھ سات نے اپنے ایک کمرے میں دیکھ کر دل لگایا ایک خود میں پوری رات کر کے جائزہ لیتا ہوں کہ میںخ کیا ہے نہمایا جن مرا یہی ہے وہ رسول نے سنائی تو اس کے بعد تینوں دن یہی انسان آیا خود کو اوقین ہو گیا کہتے ہیں بس ہم برابر رات سوتی لیکن جب کربت بدلتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تجریحات کہتے ہیں یہاں تک صبح ہو گئی ایک دوسرے رات کو صرف میں نے پہلی رات کو دیکھا میں کہا یہ تمہیں جنتی نہیں ہو سکتا بھائی کیوں اس سے زیادہ تحقیق کی نماز پڑھتا ہوں اس سے زیادہ تک میں رات کو ساری رات بس ایک ع دوسری پوری سے میں نہیں دیکھا بس اور آج آخری نے سے کی نواب پہلی کہتے بھی یہ ہوا کہ نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ عبادت میں خود کرتا ہوں اگر اپنی عبادت میں عبادت عاد دنوں میں کی تھی کہا پھر تیسرے دن اٹھا تین دن دیکھ لیا میں نے کہا یہاں سے آپ اس کو عبادت نہیں ماں کا نئی و بئی نہ میرے اور باپ کے درمیان نہ کوئی لڑائی تھی نہ کوئی جھگڑا تھا نہ کوئی جنگ بدار کی بات کی بات اصل یہ ہے والد صاحب کے بڑے خوش ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کو تین دن سر آتے ہم نے سنا ٹھیک ہے کوئی نبی آدمی آنے والا ہے تو اللہ کے رسول کے فرمانے کے بعد تینوں دیر میں نے دیکھا تو آپ ہی تھے آئے مجھے یقین ہوگا پروسک آپ ہی ہیں لیکن ذرا بتا بندی دادا دادے کا میں آس ہم نے تمہاری دیکھ لی ہیں اس کے حدر فرمایا ہے اس کے علاوہ تمہارا کون سا ہے سور تھی اس میں سارا تم استحد بن گئی حضرت نے کہا مارا اللہ جی یہ رہ میرے وہی نہیں تم نے دیکھا ہے اور میں نے کہا کہ اتنا ہی عمل ہے تو پھر تم اجنا کی بسارت مستحق سے نہیں ہو سکتے کہتے اور رہا تھا پھر برایا عبداللہ ادھر آؤ ساری نے کہا تین دن نے فرمایا مزدور کے بڑوانے سے آئے ہیں بسارت کے مستحک تو آتے ہیں لیکن آپ کے امال نہیں ہے مستحق ہو جائے بنایا کہا سنو ماں اللہ مارا ایسا میرے امال تو چوبیس گھنٹے کے وہی ہیں جو تم نے دیکھا لیکن اگر اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بسارت سنائی ہے تو دو عمل ہمارے اور ہیں جب سے مسلمان ہوا آج تک میں نے وہ دونوں عمل ترک نہیں کیا ہو سکتا ہے یہ پہلی بہت ہے جب بندونی ہمارے کتنے بھی مسلمان بھائی کو اللہ نے کتنی بھی بڑی خیر ادا کر اور بڑی سے بڑی نیم سے روادہ ہو میں اپنے بھائی پر اللہ تارا کی نعمت دیکھتا ہوں تو آج تک میں نے اپنے بھائی کو اچھا دیکھتے دیکھنے کی سے کبھی حق اپنے دل میں نہیں آنے دیا بکا بکا دیا ہے اور اے میرے بھائی ساتھ سن لے بہت بند امیڈیاں یہی ہے جو اکثر مسلمان طاقت نہیں رکھتے میرے بھائیوں اپنے دل کو ہی بات کرو باتمی بات کی ہو اور ساحلی باتی بھی ہو جب دونوں قسم کی طہارت نظافت ہمارے اندر آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ ہمیں دنیا دونوں مل گئی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق میں فرمائے بنائے موہر بنائے وہ سنت سندر بنائے جو کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق جو سنتے ہی اسے یاد رکھنے گیلوں کو پہنچانے کی توفیق دے اللہ ہمارے دنوں کو ہر قسم کی نجات خود سے شرکت نفاس سے بناس سے اور حسب سے کینا محبت سے ہم تمام ساتھیوں کے دلوں کو کاق کر دے ایک ہزار بھی ہم نے جو بیمار ہوں شیخن لیا کرنا جو مسلم اللہ نہ ان کے ساتھ ادا کر دے ایک ہزار بھی شیخ محر شیخ مفروض اور پھر رحت مران جو دنیا سے جا چکے گی اللہ تعالیٰ ان کی خطاعت سے بربودہ کرنا ان کے حسنات کو قبول کروں میں ان رحط مران چاہے مسترا دارا ہوں یا خاص طور سے شاد سلطان محمد بن سلطان القاسمی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دائر کر دے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہر بڑا آفت ان کو بچائے اور ان کو ہمیشہ ان حقاف پہ عمل کرنے کی توسیف میں فرما جو ملک کے لیے امت کے لیے اسلام کے لیے اللہ مرحباً أكبر الله مرحب أكبر أشهد أن لا يلاها إلا رأس الله أشهد أنه أحسن الله عز عز عز عز عز رأس الله, رأس الله. <أه>